وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين مرم محترم مجاهد ثاتيو أنسار مهاجرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جل جلالهوك فضل كرم ورئ نعام وإحسانه کہ الحمد الحمدللہ آج رمضان کے ساتویں دن بھی ہم آپس میں ایمانی باتیں کر رہے ہیں اللہ جل جلالہ کا یہ انعام ہے ورنہ کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے روزے کو لگو بیہودہ بکواسات اور گالیوں میں ضائع کرتے ہیں اور یہ انتہائی نامناسب بات ہے رمضان کے مہینے میں جہاد اور مجاہدین کے ماحول میں اللہ تعالی کو راضی کرنے کے بجائے بعض لوگ غالم گلوچ اور غلط باتوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو اللہ صبر آتا فرمائے اور غالم گلوچ سے تمام مجاہدین پرہیز فرمائے میرے دوستو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے یادین آ منالقی تم فی عطن اے ایمان والو جب تم کسی دشمن کے روبرو ہو جاؤ فسب تو قدم رہو کردہ اللہ, اللہ کا ذکر کرو لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ تعالی کے راستے میں سابق قدم رہنے کے لیے جو نسخے اور جو ترکیبیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بیان فرما رہا ہے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اللہ جل جلال نے ثابت قدمی کے لیے جو سب سے پہلی بات بیان فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت زیادہ ذکر کرنا ہے اور استغفار کی طرف متوجہ رہنا ہے ہم سب گناہ لوگ ہیں اور فتح کار ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے اور سبحان اللہ الحمدللہ الحمد واللہ ولا حول ولا قوت الا بلّہ اس طرح کے جو آسان آسان اذکار ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے اور ہمیں جو لوگ لغو اور بےحدہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اپنے خدا کی طرف اور اپنے کاموں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے میرے دوستو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور وہی لوگ جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہتے ہیں نہ کہ وہ لوگ جو کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جو غالم گلوچ کرتے ہیں وہ جنگ کے میدان میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے اور ثابت قدم رہنے کے لیے پہلا نسخہ اگر اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے استغفار کرنا ہے دوسرا نسخہ وہ بھی اللہ اور ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعداد کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے اللہ کے قرآن کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو نافذ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننا پڑھنا اس پر عمل کرنا اور امت کو اس پر عمل کروانا ہے ولا تنازع ثابت قدم رہنے کے لیے تیسرا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں جھگڑے مت کرو اور آپس میں اختلافات مت کرو آپس میں انتشار کا شکار مت ہوا کرو اللہ جل جلال فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں اختلافات کرو گے آپس میں اختلافات انتشار اور جنجال کا شکار رہوگے وطب سلو تو تم ناکام ہو جاؤ گے وطدری حکم اور تمہاری طاقت کا جو روب دبدبا اور بت دشمنوں کے دل پر قائم ہے وہ ختم ہو جائے گا وش اور صبر کرو دشمنوں کے خلاف میدان میں صبر کرو دشمنوں کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں پر صبر کرو دوستوں کی طرف سے دی جانے والی گالیوں پر بھی صبر کرو ان مع مادرین یقینا اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا کلوین خرجی